اور نہ بھیجا ہم نہیں کسی بستی میں کوئی نب مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح جاری کریں